اثرحمن و رحمۃ اللہ صحمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سہن بات الراشہ باقی تمام سامع خان برادران سب خوشی باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ ہے کتاب دعوت شریف میں سے آج درس نمبر چار سو بتیس ہیں۔ چوہتر چار سو بتیس یعنی شروع سے لے کر ابھی تک کہ دروس کے تہتر در ہے تعداد ہے چوہتر جو ہے اوراد فتح کا درج نمبر چوہتر ہے فورٹی سیونٹی فور ہمارے سلسلے بعض اوراد فتھیہ میں سے اور ہاں اس کا پہلا حصہ یعنی ملک الجبار کے حصے میں ہے اس میں لا الہ الا اللہ جو ہے پچاس دفعہ تکرار ہوا ہے اس میں جو آج ہمارا جو ہے اٹھارہواں نمبر ہے لال اللہ نمبر اٹھارہواں اس کے ساتھ جو ہے لبس اس میں دعایہ کلمات کا اضافہ ہیں اور ماتیں آج کے دس میں لال اللہ نمبر اٹھارہ یہ ہے یہ دعا مقدس کلمہ ہے لا الہ الا اللہ تعبدرق کا یہ مقدس کلمہ ہے آج کے دس میں دس نمبر چار چوہتر تو اس میں بھی لا الہ الا اللہ کی توضیح عام لوگوں کو بار بار دے چکا ہوں لا نہیں اللہ کوئی معبود کوئی پرشید کے الا المگر سوائے اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود صرف وہی ایک ہی ذات بابرکت ذات واجب الوجود جو اس کائنات کا خالق ہے رب ہے الہ ہے معبود حقیقی ہے وہی پاک ذات ہی عبادت اور پرشش کے لائق ہے اس کے سوا کوئی بھی عبادت پرش لائق نہیں کہہ کر شرک, شرک در عبادت کی مکمل طور پر نفی کرتے ہیں اس مقدس دعا میں اس کے بعد فرماتے ہیں دو لفظ کے اضافہ ورقا لا لبرقہ اب یہ تو لفظ ہے تعبدن و نے ان دونوں کے کیا معنی ہیں ان کا لا اللہ سے کیا ربط ہے یہ تھوڑا توجہ جی طلف ہے ان یہ بات جو ہے ان شاء اللہ دو درسوں میں یہ مقدس علمات کمپلیٹ ہوں گے ایک درس میں تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے تو لا الہ اللّہ میں اللہ حرف نفی ہی برا جس یعنی کوئی نہیں, نہیں. الہ اللہ معبود پرشلائے اللہ حرفتیں تو بیمانی مگر شوائی اللہ یعنی اللہ ذات واجب الوجود کے جو کہ المستم صفات الجلال والجمال وہ جس جو تمام صفات جلالی اور جمالی سے متصف ہے اللہ تعالیٰ کے صفات کو علماء نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے کمال بھی صفات جلالی جمالی اور کمالی صفات جلالی اور اللہ تعالیٰ کی قہر غضب ہاں جی تسلق ان قدرات کا جیسے فال جلال جمال اللہ تعالیٰ کے حلیم ہونا غفور ہونا رحیم ہونا رحمان ہونا یہ سب صفات جمالی کچھ صفات میں جمبئی جلالی اور جمالی دونوں پائے جاتی ہے ہاں جی تو ان کو جو ہے ان صفات کو جیسے لفظ جبر ہے اس کے دو معنی ہیں جبار کا ایک تو کیا ہے باہر و غلبے کے ساتھ ہاں جی کسی کے پروگرام سازش کو ناکم بنانا اپنا حکم پر نافذ کرنے کے معنی میں ایک جبر کے معنی کیا ہے شکستہ دل ٹوٹے ہوئے چیزوں کو درست کرنا خراب چیزوں کو درست کرنا بگڑے ہوئے امور کو ٹھیک کرنا ہاں آج جبر کے معنی ہے ٹوٹے ہوئے ہڈیوں کو جوڑنا اسی سے لیا ہے ہاں جی تو اس, اس معنیٰ کے لحاظ سے جبار جمالی ہے ہاں جی اور پہلے معنی کے لحاظ سے تسلط حکومت ہاں یہ طاقت کے ساتھ حکومت چلانا حادل انصاف کے ساتھ جمبئی جلالی ہے تو اس نبس میں جلالی جمالی دونوں معنی پایا جاتا ہے علماء دونوں تشریقی تو اللہ ذات واجب الوجود المسم الجم صفات جلال والجمال والکمال کا نام مقدس ہے اللہ اور اور جو ہے علم شخصی ہے یعنی معین مشخص ذات کا نام ہے کوئی مفہوم میں کھلی نہیں ہے جس میں سارے علا آ سکے بلکہ معلوم و مشخص و معروف ذات اقدس کا نام مبارک ہے جس کے تمام انبیاء علیہ السلام اپنے اپنی قوم کو شرک سے نجات دلانے کے لیے دعوت تبلیغ کے وقت اسی اللہ کی جانب دعوت دیتے ہوئے فرماتے تھے حل اللہ اللّہ تبل ہو یہ لوگوں سب کا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فلاح پاؤ گے کامیاب ہوں گے ہاں یہ وہ مقدس کلمہ جو تمام انبیاء نے اپنے قوموں کو اپنے اپنے زبان میں سمجھائے تو مشقین عرب خود بھی اللہ کو اس کائنات کے خالق مانتے تھے خالق مانتے تھے چنان اللہ تعالیٰ اپنے حبیبی مکرم سے فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ جواب میں کہیں گے لا اللہ تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ہی جو ہے پیدا پیدا کیا ہے تو اللہ ان کو حالق تو سمجھتے ہیں ان سب کو ضرور اللہ ہی نے پیدا کیا تو مشرقین کے جواب میں لفظ جلالہ اللہ موجود ہے وہ اللہ کو پہچانتے تھے لہذا اللہ ذات اقدس اللہ کا علامِ شخصی ہونے میں کسی کو بھی ذرا برابر شک کی گنجائش نہیں ہے ہاں یہ تو اللہ ذاتِ واج الوجود کا نام ہے مشخص اور معین ہے تو لا الہ اللہ وہی ذاتِ واج الوجود جو اشکانات کا خالق ہے رب ہے مالک ہے سب کو حیات دینے والی بقا دینے والی حیو قیوم سب وہی ذات پاک ہے اسی کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے آگے تابہ تابہ میں تاب الدن جو ہے ادب تفعل ہے ہاں جی؟ اس میں جو ہے صرفی جو ہے معنی کے لحاظ سے مطابیت و قبول ابدیت و عبودیت کا معنی پا جاتے ہے تابن کے اندر مطابیت و قبول ابدیت و عبودیت کا معنی پا جاتا ہے یعنی صرف عبادت و بندگی کرنے کے معنی میں نہیں ہے تعابن کے معنی صرف چل بتل میں بلکہ سر تسلیم خم ہونا اللہ کے ہر ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہونا بلا چم و چرا اس کو بولتے ہیں تعابن ہاں جی اس لیے ہم نے لکھا کہ جو یہ صرف عبادت و بندگی کرنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ چنانچہ عبادت تو ہاں عبادت تو ابلس نے،, نے بھی کیا لیکن اس میں عبودیت و عبدیت کا مادہ نہیں تھا اس لیے اس کی ساری عبادتیں رائے گاہ چلی گئیں ہاں جی سب ضائع ہو گیا علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے چھ ہزار سال اللہ کی عبادت کی پھر آپ یہ فرماتے ہیں معلوم نہیں عقروی شاہ سالِ دنیاوی اور عقربی شہادہ سال تو پھر تو لاکھوں میں چلی جاتی ہیں کروڑوں میں چلی جاتی لیکن جو ہے اگر یہ دنیاوی چھ سال ہو تو یہ بھی معمولی ہے کوئی بھی نبی چھ سال تو زندہ نہیں رہا ہے نو علیہ السلام جس کو سب زیادہ امر ملا ہے بارہ سے کچھ ان میں سے ساڑھے نو صاحب نے تبلیغ کی ہے سال تو لہذا جو ہے شیطان بھی الیس بھی عبادت تو کیا تھا لیکن اس میں ابدیت اور عبودیت کا مادہ نہیں تھا ہاں جی لہٰذا اس کی ساری عبادت ضائع چلا گیا جب کہ کے كے میں ميں و ابديت ہاں جى جی؟ ابوديت و ابديت کا اقرار ہے ابوديت و ابديت كے اغرار اس کا مطلب ہے يعنى اللہ کے ہر ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہونا اور اپنی تمام مرضی و خواہش کو اللہ کے مرضی و منشا میں گم کر دینا اور اپنا کوئی خواہش نہیں اپنے کوئی مرضی نہیں ہے اپنے کوئی اپنے ارادوں کو اللہ کے ارادے میں گم اپنے مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم اپنے ہر چاہت کو اللہ کی چاہت میں گم فنان جی قرآن و مات شاون اللّہ شاہ اللہ کا مزاح بن جائے تم نہیں چاہ سکتے ہو مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے مثلاً اللہ کی چاہت کو اپنے چاہت میں وہ ہمیشہ اس چیز کے منتظر اللہ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں میرے لیے سر تقسیم کم ہیں خواہ اس میں سب کچھ قربان کرنا پڑے خواہ اس میں آرام ہو خواہ اس میں تکلیف ہو ان کے تو برابر ہیں چنانچہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم ابراہیم سر تسلیم خم ہو جاؤ قالِ ابراہم اسلم تو لیلہ ہے رب العلومین رب العالمین کے حضور میں سر تسلیم میں خم ہو گیا آپ نے کیا اور اسی تسلیم و رضا کی بنا پر ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوا ہاں جی نمرود کے آگ میں بھی بخوشی کود پڑھا اور لیکن اللہ نے بچایا وہ الگ بات ہے یعنی ابراہیم تو کود پڑھا اور اسماعیل جیسا چاند سا بیٹا بھی اللہ کے حکم پر قربان گاہ لے جا کر گلے پر چھری چلایا چھری چلایا ابراہیم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم ہونے کی ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہی ابودیت اور ابدیت کا معنیٰ پایا جانے کی البتہ تمام انبیاء علیہ السلام میں یہ خرصیت موجود ہے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو قرآن خاص طور پر فوکس کیا اور چونکہ ہمیں بھی حکم دے پیرانوی حکم دے ملت ابراہیم کی پیروی کریں تو لہذا میں نے قرآن سی دو ابراہیم کے واقعات بابی مثال پیش کیا ہے ہاں بانت سارے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہر ہر حکم پر سب تفسیم خم دے اللہ بیمار معا رکھیں تو بھی خوش ہے جیسے عدرت ای ایوب علیہ السلام اللہ قید بن میں رکھیں تو بھی خوش ہے یوسف علیہ السلام ہاں اللہ شہید کرے طلبہ سے دو ایسا کرے جیسے عادت ذکر علیہ السلام یاہی علیہ السلام ہاں جی سب اللہ کے ہر حکم لبیک ہیں اور حق سے سر مہیے نہیں ہٹتا اور محمد آل محمد علیہ السلام کی پوری زندگی خصوصاً کربلا والوں کی زندگی اسی تعبم ورقن کا کامل عملی نمونہ ہے حضرت سید شدہ امام حسین علیہ السلام جب ہر شہید کے سرحانے پر آخری وقت میں پہنچتے تھے اور ان کے روح مقدس پرواز ہونے ہوتے دیکھ کر اللہ کے حضور یوں دست بے دعا ہو کر فرماتے تھے لاہی رضاً برضاق لین نے بے اے اللہ الہی رضن بھی رضا میں راضی ہوں اس چیز پر جس پر تو راضی ہے کیونکہ تعابن ورکن اللہ کے ہر ہر ان کے سامنے سر تنظیم خم ہے اسے کو دوسرے تعبدن کو دوسرے الفاظ میں آپ نے بیان کیا فرمایا میں الہ رضاً بھی رضا اے اللہ میں تیری ہر تیری جس پر تو راضی میں اس پر راضی ہوں لہنگا کہ یہ کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ میرے دشمن میرے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب تیرے جو ہے سامنے ہو رہا ہے تیرے نظہاں تیرے سامنے بھی نہیں کہیں تو دیکھ رہا ہے اور تیرے سامنے ہو رہا ہے لہٰذا تو جس چیز پر راضی ہو میں اس پر راضی ہوں میرے گھرانے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے تیرے سامنے ہو رہا ہے میں تیرے ہر اداب پہ راضی ہوں یہ وہی تعون کا وہ عظیم مرتبہ ہے جو جہاں تک انسان کا ہر پہنچنا بہت مشکل ہے یعنی اللہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اس پر میں اسی پر راضی ہوں کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ تیرے سامنے ہو رہا ہے یعنی آپ علیہ السلام اللہ کے اللہ کی طرف سے پہنچنے والے ہر آزمائش پر سر تسلیم خم ہیں اور لب کہتے ہیں اور اس طرح ہاں اور حطا آپ کے بارے میں آتا ہے آپ اتنا سر تسلیم خم ہیں ہر دوسرے جو جو نا عام طور پر تو قصص میں تو یہ بولتے ہیں کہ آپ جو ہے کرتے تھے لیکن جو لوگ آپ کے چہرے انور پہ نگاہ رکھتے تھے وہ لوگ بولتے ہیں امام علیہ السلام کے سامنے جب بھی ایک شہید پہنچتے تھے آپ کے چہرے کے جو نورانیت ہے جو رونق ہے وہ اس میں اور اضافہ ہو جاتے تھے کیوں اس لیے کہ آپ دیکھتے تھے میں ایک اور امتحان میں پاس ہو چکا ہوں میں ایک اور آزمائش میں پاس ہو چکا ہوں میں اللہ سے اور قریب سے قریب تر ہو رہا ہوں اور جووں جو اللہ کے ہر حکم پہ ہر شہید کی شہادت پہ آپ لبے کہتے جا رہے ہیں تو وہی تابم و کہتے جا رہے ہیں تو یقیناً جو ہے آپ کے چہرے کی رونق اور نورانیت میں اضافہ ہوتے جا رہے تھے کیوں لیکن آپ سر تسلیم خم تھے ہاں وہی تعب اللہ الحمد للّہ تابم کا کامل من مظہر تھا یعنی آپ علیہ السلام اللہ کی طرف سے پہنچنے والا رضماش پر سر تسلیم ہم ہیں حضرت زینب ولیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے دربیار ابن دربار میں زیاد علیہ میں فرمائی, فرمائی ہوئی جینب کی زبان سے فرمائی ہوئی مقدس جملہ کہ جب امن زیات علیہ نے, نے آپ علیہ السلام کو تانا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمائی مارت اللہ جمیلا مارت اللہ جمیلہ ہم نے اللہ کی طرف سے تو اچھائی اور بلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا لیکن جو ہے مطلب کیا ہے ہم تو اللہ کے ہر ہمارے ساتھ اللہ جو خوش کرتے ہیں ہم ہم سب تزیم ہم ہیں تعابمور کا ہیں ہم اللہ کے ہر ادا پہ راضی ہیں ہماری سارے خاندان شہادت کے عظیم مرتبے پر نازل ہو گیا اور ہم اگر اسلام کی سربلندی کے لامے اسیر کرتے ہیں تو کریں بھائی ہم تو اللہ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں بد بخت رہے ہیں ہم تو اللہ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہم تو اللہ کے ہر ادا پہ راضی ہیں تعابموری کا اسی کو کہتے ہیں عظہ نگر میں لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ برائنگ اور ظلم و ستم روا رکھیں وہ تم لوگوں نے کیے ہیں حضرت زینب علیہ السلام کا یہ مقدس جملہ مارائے تو اللہ جمیلہ ہم نے تو اللہ کی طرح سے بلائی اور خوبصورتی کے علاوہ اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کے حضور یہ آپ کا یہ جملہ جو ہے آپ علیہ السلام کے اللہ کے حضور کمال عبودیت و تسلیمیت کی واضح ثبوت ہے تو اجزا نگلامی یہ تعبودن کے یہ توضیح میں یہ مختصر توضیحوں کو دے دیا اور کل کے دس میں ان شاء تعبدن و رق کے بارے میں تھوڑا سا توجہ دے دوں گا اور ان دونوں کے مجموعی تھوڑا توجیح دے دوں گا تاکہ جو ہے ہم اپنے ان دعاؤں کے معنی وغم کو سمجھے ہیں ان دعاؤں کے اندر کتنی معرف ہے ہاں جی ان کے اندر کتنی حقائق ہے اذان نگرامی اور پھر جو ہے ان دعاؤں کی گہرائی سے ان کو سمجھ کر جو ہے ان کو پڑھیں تو ہمارے لیے روح توحید مضبوط ہو جائے گا اللہ کے دین کے لیے اللہ کے رضا کے لیے ہر قسم قربانیاں دینے کے لیے تب سے ہم تیار ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم رہیں گے میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کے ان دعاؤں کی حقیقت کو سمجھ کر پڑھنے کی اور سچی دعائیں کرنے کی توفیقہ ہوں گے